الحمد اللہ کتاب الجام میں بابو تریمی مساوی اخلاق برے اخلاق سے ڈراوے کباب اس پر لگاتار ہمارے شیخ محترم کی گفتگو چل رہی ہے اب تک سترہ نشستیں ہو چکی ہیں آج اٹھارہویں نشست ہے اور بیس حدیثیں سے پہلے ہم نے پڑھ لی ہیں آج اکیسویں حدیث کی انشاءاللہ شروعات کی جائے گی اور اس میں تقریباً پورے سینتیس حدیثیں ہیں جسے انشاءاللہ شیخ وقت پر آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت اور رقویہ وسلم کی روشنی میں شرح کریں گے کیونکہ شیخ بھی تشریف لا چکے ہیں اس لیے صرف آنے والے ہفتے کے لیے شیڈول میں ٹائمنگ میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ آنے والے دو ہفتے میں جو کلاس ہوگی وہ چار بیس کے بجائے چار پچیس پہ شروع ہوگی اور پانچ پچیس تک چلے گی انشاءاللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق چھ پچپن سے لے کر کے آٹھ بج کر کے پانچ منٹ تک گیارہ اور اٹھارہ فروری کا یہ شیڈول ہے چار پچیس سے پانچ پچیس سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق چھ سے آٹھ تک میں گزارش کروں گا شیخ محترم سے کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت دے اور اللہ رب ان تمام کلمات کو دروس اور نمائند اور شیخ کے تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں دے رب العالمین اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم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 صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قابل احترام فضيله الشيخ مختار احمد بدني حفظه الله معقر اهل العلم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا ایک حصہ باب و میں ميں الاخلاق برے اخلاق سے ڈراوے کا بیان اس باب میں اخلاقی بگاڑ سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں اور ایسے اعمال ہیں جن سے ایک بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ تعالى اس سے ناراض ہوتا ہے آخرت بگڑتی ہے کبھی دنیا میں عذاب آتا ہے کبھی دینداری میں کمی ہوتی ہے ایسی تمام حدیثیں اس باب میں ابن حجر علیہ رحمہ اللہ نے جمع کی ہیں اگرچہ یہ حدیثیں ساری حدیثیں نہیں ہیں جو برے اخلاق سے متعلق ہوں لیکن ایک بڑا حصہ اس باب میں جمع ہو چکا ہے اگر ایک انسان ان برائیوں سے بچے تو وہ ایسے سارے معاملات سے اخلاق سے بچ سکتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں ناکام کرتے ہیں آج جس حدیث کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ اسی باب کی حدیث نمبر اکیس ہے ربی اللہ عن کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار ومن شاخ کا مسلم شاخ اللہ علیہ اخرجہ ابوداودا و و تر و ابو سرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے اللہ تعالی اس کو ذرر پہنچائے اور جو کسی مسلمان کے لیے مشقت پیدا کرے تنگی پیدا کرے اس کو مشقت میں ڈالے اللہ تعالی بھی اس کو مشقت میں ڈال دے اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور امام ترمیدی نے بھی اور امام ترمزی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے صحیح حدیث اور حسن حدیث یہ دو قسمیں ہیں جو قابل اعتماد معتبر حدیثوں کی قسمیں ہیں صحیح حدیث کے راوی میں دونوں باتیں ہوتی ہیں حافظے کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ درجے کا اعلیٰ اونچے پائے کا ہوتا ہے اور دینداری کے اعتبار سے بھی اونچے مرتبے کا ہوتا ہے ایسی دونوں چیزیں کسی راوی میں ہوں اور سارے رواعت میں ہوں تو ایسی حدیث صحیح کہلاتی ہے دیگر شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور حسن حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں راوی تقوا اور دینداری کے اعتبار سے تو اعلیٰ مرتبے کا ہوتا ہے لیکن حافظے کے اعتبار سے صحیح درجے کے راوی سے تھوڑا کم ہوتا ہے اس کا حافظہ برا نہیں ہوتا ہے لیکن اعلی درجے کے اونچے پائے کے راویوں سے اس کا حافظہ تھوڑا کم ہوتا ہے تو ایسی حدیث کو حسن کہا جاتا ہے لیکن نتیجہ اخذ کرنے کے اعتبار سے دلیل لینے کے اعتبار سے دونوں حدیثیں برابر ہوتی ہیں کوئی بھی دین کا مسئلہ چاہے وہ عقیدہ کا ہو یا فقی مسائل کا ہو حلال و حرام کا ہو اخلاقی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو آداب سے متعلق ہو کوئی بھی دین کا معاملہ ہو جس طرح سے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے اسی طرح سے وہ حسن حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے تو حکم لینے کے اعتبار سے کوئی فرق اس میں نہیں ہے محض یہ اس اعتبار سے ہے کہ کبھی اختلاف ہو جائے اور روات میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ترجیح دینے کی کوئی صورت ہمارے پاس رہے کہ یہ زیادہ معتبر ہے اور یہ اس کے مقابلے میں حافظ میں کم ہے تو پھر ایسے موقع پر شاز وغیرہ کا معاملہ پیش آتا ہے کہ کس کو قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں علما نے یہ احادیث پر حکم لگایا اور ان کو اس طرح سے صحیح کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ مسلمان کو ضرر پہنچانا یا اس کو مشقت میں ڈالنا یہ گناہ ہے گناہ اس لیے کہا گیا اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انسان کے لیے بدعا کی ہے ظاہر بات ہے کہ کسی چھوٹی چیز پر بد دعا نہیں کی جاتی ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایک بڑی چیز ہے چھوٹی چیز نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے ابوداؤد کے الفاظ ابن حجر نے جو نقل کی روایت وہ بالمانہ روایت نقل کی ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ میں یہ ابوداؤد اور ترمزی میں بھی یعنی ان میں اصل الفاظ اس کے کیا ہیں ابوداؤد کے الفاظ امن دار ابر بھی ومن شاق شاہ شاہ جو مسلمان کو درد پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرر پہنچائے اور جو مسلمان کے لیے مشقت پیدا کرے اس کو مشقت میں ڈالے اللہ تعالی اس پر معاملے کو تنگ کر دے ترمیزی کے الفاظ امام عمن ومن کا شق اللہ علیہ کہ جو مسلمان کو ضرر پہنچائے نقصان پہنچائے تکلیف پہنچائے اذیت دے تو اللہ تعالی اس کو بھی ضرر پہنچائے اور جو مسلمان کے لیے مشقت پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی تنگی اور مشقت کا معاملہ پیدا کر دے تو ابوداؤد اتمزی میں یہ حدیث موجود ہے دونوں کی سند حسن درجے کی ہے امام حاکم بحقی اور دار قطنی نے بھی دوسرے الفاظ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے جس میں کچھ زیادتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر والا ضرار من بار شاق بار ر لا ضرر ولا درار یہ معروف جملہ ہے حدیث کا جو خود فکری اصولوں میں سے قواعد فکیہ کا ایک قاعدہ ہے لابار کہ کوئی ضرر نہیں اور کوئی ضرار نہیں اور اس کے معنی ہم دیکھیں گے ومن بار ربار رہ اللہ جو ضرر پہنچائے یہاں عام ہے اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے لیکن چونکہ سیاق مسلمانوں ہی کا ہے لہٰذا مسلمانوں کے لیے مانا جائے گا اور اگر وسعت دی جائے تو جانداروں کے لیے بھی یہ آ سکتا ہے دیگر لوگوں کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ جو بے جا ضرر پہنچائے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ضرر پہنچائے اور جو بے جا مشقت کسی کے لیے پیدا کرے چاہے انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی ہو اسلام میں نہ صرف انسانوں کے لیے اصول ہیں احکام ہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ کفار و مشرقین کے لیے بھی ہے تو بعض خاص حالات میں ان کے لیے بھی اذیت پہنچانے کا جنگی حالات میں معاملہ ہوتا ہے لیکن عام حالات میں ان کے لیے بھی ظلم و جبر اسلام میں منع ہے کسی پر بھی ظلم کیا نہیں جا سکتا ہے کسی کی بھی ذمی ہو یا معاہد ہو ان کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے تو ومن شاخ کا شاخ اللہ علیہ جو مشقت پیدا کرے اللہ تعالیٰ اسی بھی مشقت میں ڈال دے اس پر بھی مشقت ڈال دے یہاں پر ایک جو جملہ جو وررر کے سلسلے میں آیا ہے وہ ہے لا ضرر ولا ضرار اس کے کی کیا معنی ہے اللہ آئنی رحم اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں وہ فر ضرر اور ضرار میں کیا فرق ہے کہتے ہیں وہ فر قبا دم بینہ بعض اہل نے ور اور غرار میں فرق کیا ہے ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ علیحدہ استعمال کیے ہیں تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ دونوں کے الگ معنی دیے جائے اس کو تکرار ماننے کی بجائے ان کے ہر لفظ کا ایک مستقل معنی مانا, مانا جائے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ کلام میں تکرار کے لیے یعنی تکرار عموماً نہیں ہوتا ہے دو الگ, الگ الگ لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ مطلب اس کی ایک مسئلے حج ہے تو کہا کہ اللہ ورار کہتے ہیں وہ فرق احل نے کہا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے ضرر کا کچھ مانا ہے ورار کا کچھ اور مانا ہے اب وردربی صاحب کا ابر رو ماں تدربی صاحب کا مما تنتف انتبی کہتے کہ ضرر یہ ہے کہ تو اپنے کسی ساتھی کو کسی بھائی کو کسی مسلمان کو کسی کو تو ذر پہنچائے جس میں تیرا کچھ فائدہ ہو تو ضرر اس اعتبار سے کہ واقعی انسان کا اپنا کوئی فائدہ ہو اگر چیز غلط ہے لیکن یہ کہ تیرا کچھ فائدہ ہے اس لیے تو کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ ذرر ہے یہ بھی جائز نہیں اپنے فائدے کے لیے کسی اور کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے وہ درار و انتر راہ مین غیر لیکن زرار یہ ہے کہ تو کسی کو نقصان پہنچائے لیکن مقصود تیرا اپنا فائدہ نہ ہو بلکہ بس تو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو نقصان پہنچائے تو یہ بھی منع ہے مثلا کسی کو کسی جگہ رشتہ بھیجنا ہے اب کسی اور کا رشتہ پہلے سے جا رہا ہے تو وہ اس کی برائی کرے اس کی غیبت کرے یا اس پر توہمت لگائے تاکہ وہ رشتہ اس کو نہ ملے کوئی نوجوان ہے کسی گھر میں اس نے نکاح کا پیغام بھیجا اب ان گھر والوں لڑکی والوں سے یہ کہے وہ لڑکا اچھا نہیں ہے اس کا ماضی ایسا ہے وہ ایسا ایسا ہے اس کے بارے میں ایسی بات کرے ایسا غرض پہنچائے کہ جس میں اس کی نیت ہو کہ اس کو رشتہ بھیجنا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے اگر اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے اس کا ہوگا تو یہ اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو خود تو نکاح کرنا نہیں ہے نہ اس کے کسی رشتہ دار کا پیغام بھیجنا ہے بس چاہتا یہ ہے کہ اس کا فائدہ نہ ہو اچھے گھر میں اس کو رشتہ نہ ملے تو اس کو صرف نقصان پہنچانے کے لیے نقصان پہنچا ہے جس میں اس کی اپنی کوئی منفایت نہیں ہو تو یہ دو صورتیں ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے وہ خود بھی خوش نہیں رہ سکتے دوسروں کو بھی خوش رہنے نہیں دینا چاہتے تو وہ اپنے لیے فائدہ تو نہیں کر پاتے لیکن دوسروں کے لیے نقصان کر کے ہی ان کو سکون ملتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ اور بھی بری ہے ایک آدمی شہوات کی وجہ سے اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچائے یہ برا ہے لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ کسی اور کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ اس کے نفس کی خباست کی دلیل ہے اس میں شہوت کی بجائے اخلاقی گراوٹ زیادہ نمایاں ہے تو یہاں پر کہا کہ اللہ درار اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے کہا کسی کو ایسا بھی نقصان مت پہنچاؤ کہ تمہارا فائدہ ہو اور کسی کو ایسا بھی نقصان مت پہنچاؤ کہ تم بس اس کا نقصان چاہتے ہو دونوں بھی غلط ہے دونوں بھی برائے اس کے اور بھی مانا علماء نے ذکر کیے ہے میں نے ایک مانا یہاں پر بیان کی ہے جو اس حدیث کے بعض اہل علم نے ذکر کی ہے امد میں یہ بات ہے اس کے بعد کیا فرمایا درر کی بات ہو گئی درر پہنچانا نقصان پہنچانا کسی کو اومن شاہ کا مسلمن شق اللہ علیہ دوسری بات کیا حدیث میں کہ جو کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالے اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈال دے اللہ تعالی۔ اس پر مشقت ڈال دے مشقت کے معنی تکلیف تنگی پریشانی کسی کے لیے شاک ہونا کسی چیز کا جیسے کوئی بوجھ آدمی اٹھا با مشکل کام ہے تو مشکل چیز کا ڈال دینا کسی کو مسلمان کو مشکل میں ڈال دیں اللہ اس کو مشکل میں ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو بے وجہ کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے لوگوں کے لیے آسانی چاہنا چاہیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے يُرِيدُ بِكُم الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُم <الْعُسْرَ> روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے اس کا ارادہ تمہارے لیے اسر کا تنگی کا نہیں ہے اللہ چاہتا تو دو تین دن کا روزہ رکھ دیتا نہ سحری نہ افطار لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا روزہ رکھا کہ اس میں اتنی تمشقت ہے جو اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے لیکن اتنی مشقت نہیں ہے جو انسان کے کام کاج اور عبادات میں مخل ہو جائے کہ بھوک کی تکلیف ہے لیکن اتنی نفس ٹوٹے اتنی نہیں کہ کام کاج بھی نہیں کر سکتا عبادات بھی نہیں کر سکتا تو ایک توازن اس میں ہے تو ٹھیک ہے کسی کی مصلحت کے لیے اس کو اتنی مشقت میں ڈالا جا سکتا ہے جیسے بچوں کی فزیکل ٹریننگ ہے یا بڑوں کی ہے یا اسی طرح سے کوئی اور چیز ہے ڈاکٹر ہے علاج کر رہا ہے تھوڑی تکلیف ہو رہی دانتوں کا علاج کر رہا ہے اس کے مسلحت کے لیے مشقت میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن بلا وجہ کسی کو مشقت میں ڈالنا اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا کسی کی اذیت کے لیے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے خاص کر کے ایسے انسان کے لیے جو مسلمانوں کے کسی معاملے میں ذمہ دار ہو ظاہر بات ہے کسی کو مشقت میں ڈالنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی کا پاور کمپنی کا باس ہے کسی ادارے کا ذمہ دار ہے گھر کا بڑا ہے یا اس طرح کا کوئی مسلمانوں کا حاکم ہے تو ایسا کوئی آدمی جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اس کا حکم دوسروں کو ماننا پڑتا ہے تو پھر ایسا آدمی بعض اوقات مشکل مشکل حکم دیتا ہے بس اس لیے کہ کسی کو تکلیف دے اپنی بڑائی اس پر جتائے تو یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے دعا کی اللہ من ولی امن امر امت شعی ان فشق کا علیہ فشق آپ نے کہا اللہ جو شخص بھی میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا والی بنے سرپرست بنے ذمہ دار بنے فشق کا پھر ذمہ دار بننے کے بعد وہ ان کے لیے مشقت پیدا کرے ان کو مشقت میں ڈالیں فشق و تو بھی اس کے لیے تنگیب کر دے تو بھی اس کو مشقت میں ڈال دے ومن ولی من امر امتی شعی اور وہ شخص جو میری امت کے معاملات کا والی بنے ذمہ دار بنے سرپرست نگراں بنے فرف کا اور وہ ان کے ساتھ نرمی کا رفقت کا معاملہ کریں رف کا معاملہ کریں فر فخ بھی اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر تو جو لوگوں کے ساتھ تنگی اور سختی کریں تو بھی اس کے ساتھ سختی کر اس کے لیے معاملے کو تنگ کر دے اور جو لوگوں کے لیے نرمی کا معاملہ کرے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب المارہ میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھائیس اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا بندہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ قل ہو اومن شاخ کا مسلم شاخ کا لفظ یہاں پر ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہتے ہیں کہ ای او الحق حا بھی نہ ناحق کسی مسلمان کو مشقت میں ڈال دے کسی مسلمان تک کسی مسلمان کو ناحق ظاہر بات ہے کہ کسی کو مشقت میں ڈالنا مناسب اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہو جیسے میں نے ڈاکٹر کا معاملہ بتایا ٹریننگ کا معاملہ بتایا لیکن اگر کوئی آدمی بلا وجہ نہ کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے تو یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے یا ایک اور معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر شاق کا ہے کہتے وہ قلعہ کہتے یہ مشاقہ کا سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی سے ہوتے ہیں کہ باہم جھگڑا اس سے اپوزیشن اس کو دے تو کہتے ہیں کہ اے ناز مسلم و تعدین کہ کسی مسلمان سے وہ جھگڑا کرے مقابلہ آرائی کرے ظلم اور تادی حدود پار کرنے کے اعتبار سے ادوان کے طور پر یعنی کوئی مسلمان کوئی کام کرنا چاہ رہا بس اس کے لیے روڑے رکاوٹیں پیدا کرے اس کو اپوزیشن دے اس کے لیے پریشانی پیدا کرے تو اگر کوئی مسلمان سے بے وجہ لڑتا ہے تو ایسے انسان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ اللہ تو اس کے ساتھ مشقت والا معاملہ اس پر ڈال دے تو اس کے لیے معاملے کو تنگ کر دے تو یہ چیز بہت سخت معاملہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف میں ڈالنا اور مسلمان سے منازعت کرنا وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کہتا میں اس طرح سے اگر معاملہ ہو جائے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں یہ غلط ہے اس طرح سے بے وجہ اس سے لڑے اس کے ساتھ مخالفت اس کی کرے تو یہ بھی معاملہ اس میں شامل ہوتا ہے اور اس میں نتیجہ تر مشقت تو ہے ہی ہے تو وہ معنی اس میں اپنے آپ شامل ہیں کہ اس کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اس اعتبار سے یہ دو معنیٰ یہاں پر منحط اللہ میں یہاں پر شیخ عبداللہ الفوزان نے بتلائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تکلیف دینے کے بارے میں بہت سخت بات کہی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وبینہ چی بی گئی مکتہ سب فقتم البتا مبینہ وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کو بغیر مکتصب جس میں ان کا کوئی کساب نہیں کہ ان کے کیے کے بدلے میں کر رہا ہے بدلے میں نہیں ہے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے بغیر ان کی کسی غلطی کے بغیر ان کی اپنی کوئی کوتا اور کمائی کے اگر ان کو اذیت پہنچاتے ہیں فقدی تملو بہتان و افما ایسے لوگوں نے ایک بہت بڑی بہتان بھاری چیز اپنے اوپر گناہ اٹھا لیا وہ افما مبینہ اور ایک کھلا گنا اپنے اوپر اٹھا لیا ایک بھاری بوجھ بوہتان کا اپنے اوپر اٹھا لیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا کھلے گناہ کا ارتکاب کیا اسمم مبینہ تو اِسورۃ العذاب کے ایت نمبر 58 ہے قتادرائم اللہ فرماتے ہیں اس ایت کی تفسیر میں فیاکم واذلمؤمن خبردار کسی مومن کو اذیت پہنچانے سے بچو فان اللہ یحوطہ و یغضب لہ اس لیے کہ اللہ تعالی ایک مومن کا محافظ ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس کی اذیت پر غصہ ہوتا ہے کسی مومن کو ازیت مت پہنچاؤ کسی مومن کو تکلیف مت دو کیوں اس لئے کہ اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف پہنچانے سے غصہ ہوتا ہے تفصیر تبری میں یہ بات حسن صنعت کے ساتھ ابن جریر تبری رحمہ اللہ نے کہی ہے اور یہ قطعہ جو تابعی ہیں ان کا قول ہے اسی طرح سے قرآن کریم میں سورت الحج آیت نمبر اڑتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا یہاں پر آپ دیکھیے بدوا جو کی گئی کہ اللہ تو ان کے لیے تنگی کر تو ان کے ساتھ مشقت کا معاملہ کر تو یہ جو بد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بتلاتی ہے کہ ایک مسلمان کو تقریف دینا بری بات ہے حرام کام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ فن لدین اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے دفاع کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے بچاؤ کرتا ہے کس کی طرف سے ایمان والوں کی طرف سے یعنی ایمان والوں کا بچاؤ کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے یہ سورہ الحج کی آیت نمبر تیس ہے شیخ امن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت, آیت کی تفسیر میں یودا فی عن ارضه وعماله عن اهله عن كل ما يضره لکان فی کفایه بہت بڑی بات کہ کہتے ہیں اگر ایمان میں کچھ نہیں بس اتنا ہی فائدہ ہوتا کہ اللہ تعالی ایک مومن کی طرف سے مدافعات کرتا ہے ایک مومن کا دفاع کرتا ہے ڈیفینڈ کرتا ہے اس کو اس کی عزت اس کا مال اس کے گھر والے بلکہ ہر وہ چیز جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہو اس سے اس کا اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے اس کا بچاؤ کرتا ہے تو اتنا ہی اگر ایمان کا فائدہ ہوتا تب بھی کافی تھا کہ اللہ کا ایک بندے کا دفاع کرنا کتنی بڑی چیز ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان کا سمرا ہے ایمان اتنی اونچی چیز ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک مومن کا محافظ اور یعنی اس کا مدافع دفاع کرنے والا ہو جاتا ہے اس کو بچاؤ کرنے والا ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایمان والے کی کتنی قدر ہے جب اللہ کے اتنی قدر ہے کہ اللہ کا دفاع اللہ اس کا دفاع کرتا ہے تو ایک مومن کو اسی در کس کتنا اس کا خیال رکھنا چاہیے اذیت پہنچانے کی بجائے اس کا یہ خود مدافع ہونا چاہیے ایک مسلمان کو مسلمان کو بچانا چاہیے نہ یہ کہ اس کو عذیت پہنچا پہنچائے تو اس آیز سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی محافظ ہے اہل ایمان کا اس حدیث میں جو بدع ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالی اس ایمان کے لیے مشقت پیدا کرتا ہے جو مسلمان کے لیے مشقت پیدا کرے جو مسلمان کو ازیت پہنچاتا ہے اللہ اس کو ازیت پہنچاتا ہے یہ جو بات ہے اس میں قاعدہ ہے علماء نے کہا کہ اس میں قاعدہ ہے الجزا منجن سلامل کسی بھی عمل کی جزا اللہ کے ہاں عموماً اس کا بدلہ اس عمل ہی کے مشابہ ہوتا ہے اسی عمل کے برابر اسی کی طرح ہوتا ہے مثلا اس کی مثالیں ہم کچھ دیکھتے ہیں اچھے کاموں میں بھی برے کاموں میں بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی جسے ہم کہتے ہیں تو یہ قاعدہ آخرت میں بہت سارے اعمال کے لیے حدیثوں میں قرآن قریب میں آیا ہے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منسط ار عورت ستر اللہ عورت جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کریں اس کے عیب پر پردہ ڈالے اس کی برائی کو چھپا دے سط اور قیام قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے ایپ پر بھی پردہ ڈالے گا یہ چاہے لباس کے اعتبار سے ہو کہ چھپانے کی جگہ اس کی جو تھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے ایک مسلمان کو اس نے پہنایا اس کو اس کو ڈھانپ دیا یا عیب کے اعتبار سے گناہ کے اعتبار سے کوئی ذاتی اس کی غلطی تھی جو لوگوں میں نہیں آنا چاہیے تھی اس کی اپنی ذاتی زندگی میں ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہو. ڈرگ بنا کے تقسیم نہیں کر رہا ہے وہ تو بتانا پڑے گا اتارٹیز کو اور لوگوں کو بھی لیکن یہ کہ ایک آدمی اس کی ذاتی زندگی میں کچھ کمی کو تائی ہے غلطی ہے اس کی اور آپ کو معلوم ہے آپ نے دیکھا اس کو تو پھر یہاں کیا بتایا کہ جو مسلمان کے پردہ پوشی کرے گا اس کا بدلہ اللہ کے یہاں پر یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اس کا ایپ مخلوق سے چھپائے گا جبکہ سارے لوگ جمع ہوں لیکن اس کے برعکس مسلم لیکن جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ایب سے ایب کو لوگوں میں نمایاں کریں اس کی غلطی کو لوگوں میں اس کی تشہیر کریں کش اللہ عورت ہی اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں کیا کرے گا اس کو سزا دے گا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں میں عام کرے گا یہاں تک کہ اس کو گھر میں وہ بیٹھا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں زلیل کرے گا عورت ہی اللہ تعالیٰ, اس کو میں اللہ تعالی اس کو گھر میں ہوگا وہ ہو لیکن اللہ اس کی فضیحت کرے گا لوگوں کے درمیان اس لیے مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اس حدیث میں کیا ہے اس حدیث میں بات بیان کی گئی ہے کہ جیسا آدمی عمل کرتا ہے ویسا اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے ڈھانپو اللہ ڈھانپے گا لوگوں میں بےزتی کرو اللہ تمہاری بےزتی کرے گا تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2338 پر شیخ بانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور آگے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امر ان یا خدل امران مسلمہ جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو چھوڑ دیتا ہے اس کا ساتھ چھوڑتا ہے ان داطین جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ چھوڑتا ہے کسی ایسے موقع پر جب کہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اس کی عزت کا میں اس کی تنقید کی جا رہی ہو اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو اللہ خد اللہ فیمس ہو اللہ تعالیٰ بھی اس موقع پر اس کو چھوڑ دے گا اس کا ساتھ چھوڑ دے گا جب وہ بہت چاہ رہا ہوگا کہ اللہ مدد کرے تو نے اپنے بھائی کی مدد نہیں کی ایسے وقت میں جب کہ تجھ کو کرنی چاہیے تھی اس کو نقصان پہنچایا جا اس کی جان کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا اس کی عزت دھجیا اڑائی جا رہی تھی تو نے نہ اس کی جان کے لیے کچھ کیا نہ اس کی عزت کے لیے کچھ کیا تو خاموش رہا تو دیکھتا رہا تو نے کچھ نہیں کیا جب تھی اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑا اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں تیرا ساتھ چھوڑے گا جب کہ تو بہت چاہ رہا ہوگا کہ میری مدد کی جائے اللہ تعالیٰ میری مدد کرے انسان کی مدد سے محروم ہونا اتنا بڑا نہیں ہے معاملہ جتنا اللہ کی مدد سے محروم ہونا ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا تم ساتھ چھوڑو گے اس کی عزت بچاؤ گے نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری عزت بچانے کے وقت میں نہیں بچائے گا اسی طرح سے فرمایا اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ایسے مقام پر ایسے موقع پر مدد کرے جبکہ اس کی عزت اچھالی جا رہی ہو اور اس کی حرمت تامال کی جا رہی ہو تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جب کہ وہ چاہ رہا ہوگا کہ اللہ اس کی مدد کرے اس کو بہت چاہت ہوگی کہ اللہ مدد کرے اللہ ضرور مدد کرے گا کیوں اس لیے کہ اس نے مدد کی ہل جزا الحسان ال الحسان بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں تو اور کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی جزا انہیں کی جن سے دیتا ہے اکثر ابھی زیادہ اچھا دیتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ حدیث امام احمد نے روایت کی اور انہیں کے الفاظ ہیں اور ابو ابوداؤد نے بھی سہیل جامع سعید حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو نبے اور حدیث حسن درجے کی ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا ما من امام او جو بھی امام مسلمانوں کا امام حاکم خلیفہ والن یا کوئی والی ہو گورنر یا اس طرح کا کوئی یا سماج کا مند اور پریشان حال مساکین سے اپنے دروازے کو بند کر دیتا ہے ان کی مدد سے اپنے دروازوں کو بند کر دیتا ہے جب وہ ذمہ دار ہے ان کا ٹھیک ہے بھائی کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ خود ذمہ لیا ہے اس نے مجھ کو کرنا ہے تو ایسا انسان جو کسی خاص عہدے پر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا خیال رکھے ضرورت مندوں سے پریشان حال اور مسکین ان لوگوں سے اپنے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اللہ اغل قلّہ ابوا بس سماعی دونخلت ہی و ہی و ہی جب وہ پریشان ہوگا محتاج ہوگا ضرورت مند ہوگا اس وقت میں اللہ تعالی بھی آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے پھر آسمانوں سے مدد نہیں آتی ہے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے نہ اس کی دعا مقبول ہوتی ہے نہ اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے تو اگر یہ اپنے دروازے بند کر دے گا اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے بند کر دے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدلہ برابر ہے تو نے اپنے دروازے بند کر دیے اللہ نے آسمان کے دروازے بند کر دی ہے تو یہ مس احمد اور ترمدی کی روایت ہے سیل جام سغیر حدیث نمبر پانچ ہزار حدیث صحیح ہے آخری حدیث جو اسی قاعدے کو بتاتی ہے وہ یہ جو علم کے باب میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو چھپا لیا علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا لیا جبکہ لوگ محتاج ہیں اور اگر یہ نہ بتایا تو ضرر ہوگا لوگوں کا لیکن پھر بھی نہیں بتایا اس نے گھمنڈ کی وجہ سے کسی مسلات کی وجہ سے ذاتی مفاد کی وجہ سے تو جس سے پوچھا گیا اور اس نے چھپا لیا علم کو دین کا علم الجم اللہ یوم قیام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی لگام علماء نے کہا کیوں ایسا کرے گا اللہ ملا علی خاری ہیں یا امام الخطابی وغیرہ نے اس کے معنی میں بیان کی عبارت نہیں پڑھوں گا میں کہا کہ اس نے چونکہ دنیا میں جیسے لگام لگائی جاتی ہے روکنے کے لیے جانور کو جانور کی لگام کیوں ہوتی ہے اس کو روکنا ہوتا ہے تو لگام کھینچتے ہیں اور رک جاتا ہے تو جیسے جانور کے منہ میں لگام ہوتی ہے جو اس کو روک لیتی ہے اس نے اپنی زبان کو بھی لگام لگائی تھی حق بات کے بولنے سے اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے بھی آگ کی لگام ہوگی تو انہیں دنیا میں اپنے آپ کو روکے کے رکھا اور اپنی زبان کو لگام لگائی حق بات کے بیان کرنے سے لوگوں کے منفاعت سے اپنی زبان کو روکے کے رکھا جبکہ تیرا کوئی نقصان نہیں تھا اس میں لیکن تو نے لوگوں سے علم کو حق کو روکے کے رکھا اللہ تعالیٰ آج تجھ کو آگ کے لگام پہنائے گا لہذا معلوم ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو حق بات بتانا چاہیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بچہ آ کے کوئی سوال پوچھتا ہے اور آپ کو کچھ آفس کا کام ہے آپ نہیں بتا رہے اس کو چلو جاؤ بھاگے یہاں سے بھاگو بچہ دین کی بات پوچھ رہا ہے آپ سے لیکن آپ اب بعد میں بھی نہیں بتایا آپ نے بھگا دیا اس کو بیوی پوچھتی ہے اولاد پوچھتی ہے دوست احباب پڑوسی رشتے دار کتنے آدمی بعض اوقات ایک عام آدمی بھی علماء کے لیے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے لیکن ایک عام آدمی بھی جتنا جانتا ہے اس میں علماء ہی کے بارے میں بات نہیں ہے جو آدمی کسی سے پوچھے اور وہ نہیں بتا ہے ہاں ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بتاتے ہیں, کسی جاننے والے کا نام نمبر آپ دیتے ہیں بھائی ان سے پوچھے مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں اب تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے نہ آپ نے بتایا نہ دوسرے کا راستہ بتایا وہ انسان گمراہ مرا وہ انسان اس کا نقصان ہوا دین کا دنیا کا تو آپ نے اس کا نقصان کیا آپ سبب بنے اس کے اور اللہ کے ہاں یہ گناہ ہے اگر یہ حرام نہیں ہوتا تو سزا نہیں ملتی تو معلوم اس کو سزا ملے گی کیا سزا ملے گی تو نے اپنے آپ کو لگام لگائی زبان کو قیامت کے دن اللہ تیرے منہ کو لگام لگائے گا لیکن وہ لگام کیسی ہوگی جہنم میں آگ کی لگام ہوگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لہٰذا جہاں بھی ضرورت مند ہوں جتنا اللہ نے آپ کو بتایا ہے لوگوں تک پہنچانا چاہیے لیکن نہ ہم عالمی دائی بننے کی کوشش کریں نہ مفتی بنے اس کا یہ ہے کہ آدمی حدیں پار کرنے لگے آپ اپنے دائرے میں کام کریں علماء کی طرف رہنمائی کریں ایسے مثال میں جو آپ کو نہیں معلوم جس کے آپ ماہر نہیں اور یہ نہیں کہ آپ بالکل تقریر کرنا شروع کر دیں لوگوں میں جب کہ آپ کو دین کا علم نہیں ہے نہ قرآن کی آیتیں پڑھنے آتی ہیں نہ حدیثوں کا علم آپ کو ہے نہ شرع معلوم نہ اصول معلوم نہ کچھ اور معلوم لیکن آپ شوق ہے کہ بھئی میں بھی دنیا میں ایک مقرر بننا چاہتا ہوں کہ میرا بھی نام ہو نہیں آپ کے آس پاس جو لوگ دین کے بعد پوچھتے ہیں آپ سے اور آپ کو جو معلوم ہے معلوم ہے تو بتائیے معلوم ہے تو بتائیے اور اگر احتیاط آپ کے مزاج میں ہے اچھی بات ہے لیکن آپ کسی اور کا نام بتائیے کہ ان سے پوچھیے اہل حق کی طرف رہنمائی کریں تو یہ بھی آپ کے لیے کافی اس پر گنا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے راستہ تو بتا دیا تو اس حدیث کو امام احمد ابودی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر چھ دو سو چوراسی تو یہ حدیث ہم نے دیکھی تو اس باب میں اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جو انسان ایک بات تو یہ سیکھی کہ جو, جو انسان جو مسلمان مسلمانوں کے لیے غرر اور اذیت کا سبب بنے مشقت کا سبب بنے بے ان کو مشقت اور ازیت دے تو ایسے انسان کے لیے بد دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وی اور ایسے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے وعید ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ضرر اور مشقت میں مبتلا کرے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاح پائیں دنیا میں خیر سے اور آفیت سے رہیں ہم دوسروں کے لیے بھی خیر و آفیت کا ذریعہ بنیں تو جو انسان دوسروں کے لیے خیر اور آفیت کا ذریعہ بنتا ہے دوسروں کو مصیبت سے بچانے والا بنتا ہے اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے کہ اللہ اس کو بھی مصیبت سے بچاتا ہے تو محفوظ رہنے کا راستہ یہ ہے کہ دوسروں کو آپ حفاظت دیجیے اپنے شر سے بھی اور دوسرے شر سے بھی جو آپ کے بس میں ہے جو آپ کے بس میں ہے تو یہ ایک حدیث ہم نے دیکھی جو حدیث نمبر اکیس ہے آئی آگے بڑھتے ہوئے ہم دوسری حدیث بھی دیکھ لیتے چونکہ ہمارے پاس وقت ہے حدیث نمبر بائیس اور تیئیس ایک ساتھ ہم دیکھیں کیوں اس لیے کہ دونوں کا آ, آ, آ, یعنی مواد یا دونوں کا عنوان ایک ہی ہے دونوں میں ایک ہی بات بیان ہوئی ہے حدیث نمبر بائیس اور تیئیس کیا حدیث ہیں وَعن رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے بغض رکھتا ہے محبت کا الٹا اس کی ضد اس کا اپوزٹ بغض ہوتا ہے تو اللہ محبت کرتا ہے اللہ بغض کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے برے کام کرنے والوں سے بگز کرتا ہے بعض اعمال کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے یہ کچھ خاص اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں سراط آئیے کہ یہ عمل کرے تو اللہ بغز کرتا ہے تو کیا عمل ہے ان اللہ اللہ تعالی فاحش اور ببی شخص سے بغز کرتا ہے نفرت اور دشمنی کرتا ہے اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث امام ترمزی کے نزدیک صحیح ہے اسی طرح سے امامت ترمیدی نے ایک اور حدیث نقل کی ہے ولہ حدی ابن حدیث ابن ایک دوسرے صحابی عبداللہ ابن مسعود ابی اللہ تعالیٰ سے ایک اور حدیث آئی ہے رف رف کا مطلب ہے امام نے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے رفعہو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ حدیث مرفو ہے مرفو کس کو کہتے ہیں مرفو اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں یوں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث کیا ہے مرفو ہے یعنی اس میں یوں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا آپ نے ایسا کیا تو جو رف اونچا جانا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی ہو حدیث. تو حدیث کو کیا کہتے ہیں مرفو وہ منقطع ہو سکتی ہے وہ ضعیف ہو سکتی ہے لیکن مرفو ہے کیا کہ اس میں نام کس کا آ رہا ہے؟ تذکرہ کس کا آ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے آپ کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے چاہے آپ کا قول ہو یا عمل ہو وہ مرفو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ امام تنوی نے مرفوع یہ روایت نقل کی ہے کیا آپ نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ول اللہ وہ لانتیں کرنے والا نہیں ہوتا وللفاحش اور وہ فحش بات یا کام کرنے والا نہیں ہوتا ولل اور وہ بدات والا نہیں ہوتا ہے یعنی وہ سخت زبان اور بری باتیں کرنے والا نہیں ہوتا وہ اذیت پہنچانے والا نہیں ہوتا ہے اپنے قول و عمل سے وہ حسن ہو فرمات امامت نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے الحکم اور امام حاکم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ورجح لیکن امام دارہ قطنی فرماتے ہیں یہ بھی بڑے محدث ہیں جو بہت اونچے پائے کے ہیں امام ادارہ قطنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفو نہیں ہے یہ موقوف ہے اصطلاحات ہم کو معلوم ہونا چاہیے مرفو حدیث کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے آپ کا قول عمل اس میں موقوف اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جائے بلکہ صحابی تک روک جائے کہ اس میں ہو کہ یہ بات صحابی کی ہے یا یہ عمل صحابی کا ہے تو امام ادارہ ختنی کہتے ہیں کہ یہ مرفو نہیں حدیث یہ موقوف ہے یہ موقوف ہے اس تعلق سے بنیادی بات اصولی بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات حدیث میں آئیں جس کا تعلق غیب سے ہو جنت جہنم سے پچھلی قوم کے واقعات سے حلال و حرام سے عبادت کے کسی مخصوص طریقے سے اگر ایسی کوئی بات آتی ہے کسی عذاب یا انعام سے اس کا تعلق ہو دنیا میں یا آخرت میں اللہ کی طرف سے یا اللہ کا کوئی وصف بیان کیا گیا ہو اللہ کی کوئی صفت بیان کی گئی ہو ایسی اگر کوئی حدیث ہے چاہے وہ صحابی بیان کریں وہ مرفو کے حکم میں ہوتی ہے چاہے وہ کوئی صحابی بیان کریں اس کا وزن ویسا ہی ہوتا ہے جیسے مرفو کا ہوتا ہے اس سے بات ثابت ہو جاتی کیوں اس لیے کہ صحابہ اپنے دل سے اللہ کے بارے میں یا حلال و حرام کے بارے میں یا جنت جہنم کے بارے میں قیامت کے بارے میں غیر کی باتیں نہیں بیان کرتے تھے یہ غالب گمان ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اس کو سنا ہے تبھی تو بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت محتاط لوگ تھے ہم سے زیادہ احتیاط کرنے والے تھے لہذا علماء کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات صحابی کے قول میں آتی ہے موقوف بھی اگر ہو تبھی بھی اس سے وہ بات ثابت ہوتی ہے یہاں کیا ہے یہاں بتایا جا ہے کہ اللہ نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے اس شخص سے اللہ کے بارے میں اپنے دل سے کچھ بھی بولیں گے صحابی نہیں تو اگر یہ موقوف بھی مانی جائے جب کہ مرفو موقوف دونوں طرح سے حدیث مروی ہے تبھی بھی کوئی فرق پڑتا نہیں ہے لیکن ایک اور قائدہ علما نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث کوئی صحاب کوئی روایت ایسی آئے کہ فلاں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی اور کتاب میں حدیث کی بات آئے کہ فلاں راوی کہتا ہے کہ یہ صحابی نے کہا تو ایک میں موقوف ہے ایک میں مرفو ہے تو اب کیا کیا جائے اگر بقیہ تفاصیل ہم نہیں دیکھیں بس اتنا موٹا موٹا قاعدہ دیکھیں ترجیح کے اور بھی سوتے ہیں لیکن اتنا موٹا موٹا ہم دیکھیں تو علماء نے کہا کہ ایسی حدیث کو بھی مرفو ماننے میں کوئی حرج نہیں اگر سب ستارا بھی ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی اپنے طور پر کوئی بات بیان کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوتی ہے آپ کا نام بھی بغیر ہم بھی تو کرتے ہیں ایسا کہ ہم نہیں بولتے ہیں بھائی دیکھو اعمال کمدار نیتوں پر اس لیے صحیح عمل کرنا چاہیے نیت بھی صحیح کرنا چاہیے تو ہم نے کیا کہا اعمال مدار نیتوں پر ہے ہم یہ بیان نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو بعض اوقات ایک انسان حدیث کو بھی نقل کر دیتا ہے حق بات ہے اس طور پر تو صحابہ بھی ایسا بولا کرتے تھے لہذا کبھی وہ اس روایت کو رسول سے جوڑ کے بولتے تھے اور کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے بغیر بھی بولتے تھے تو اگر کوئی روایت ایسی ہو کہ صحابی نے فرمایا ہو اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو تو اس کو مرفو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے ممکن ہے انہوں نے کبھی مرفوانی اور کبھی موقع بیان کیا ہو اگر کسی راوی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو اگر سارے راوی فکا اور قابل اعتماد ہو ہر اعتبار سے تو, تو یہ بھی ایک قاعدہ علماء نے بیان کے دو چلتے چلتے جان لینے میں کوئی حرض نہیں انشاءاللہ اس حدیث میں چار باتیں بیان ہوئی ہیں وہ چار باتیں کیا ہیں شاید آج مکمل ہو یا نہ ہو انشاءاللہ اللہ ہم اس کو جیسے موقع ملے گا مکمل کریں گے چار باتیں کیا ہیں طعان, لعان, الفاہش فاحش اور ببی کہا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے اگر مومن کے بارے میں کسی چیز کی نفی ہو کہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ برائی ہے یعنی کامل مومن ایسا نہیں ہوتا ہے معلوم ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایمان کو ناقص کرتی ہے تبھی تو کہا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ مومن کی شاعن شان نہیں ہے مومن کے ایمان کے کمال میں رکاوٹ یہ چیزیں مومن کے ایمان کے کمال میں رکاوٹ یہ نہیں کہ مومن ہی نہیں ہوتا اگر کوئی تانا دے تو نہیں مومن تو ہے لیکن کیسا ہے ناقص الایمان ہے وہ ایمان والا تو ہے لیکن اس کا ایمان کامل نہیں بنا دی ناقص ہے وہ اسلام سے باہر نہیں گیا وہ اسلام سے باہر نہیں گیا لیکن اندر رہ کے پکا نہیں ہے کچا ہے کمزور ہے کمی ہے کچھ نہ کچھ ایسی اس کے اندر کامل مومن اس کو نہیں کہہ سکتے پرفیکٹ نہیں ہوا اس کے کمال میں نقص ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جو ایمان میں نقص پیدا کرتی ہیں ایمان کو کمزور کرتی ہیں بگاڑتی ہیں اور ایک مومن کے لیے ایب ہیں برائی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے نمبر ایک اطان تانے دینا لوگوں کو تانا دینا تانا دینا کیا ہے اللہ مسلم اللہ فرماتے ہیں سبل السلام میں اتعنو السب تعن فی عرضه ای کہتے کہ تانا دینا, گالی, دینا یا برا کہنا ہے؟ گالی بہت برا مانا ہوتا ہے اسی کو برا کہنا کوئی آدمی مثلاً لنگڑا کے چلتا ہے اے لنگڑے اس کو کہنا یا کوئی آدمی جو ہے یعنی اس کے اندر کوئی ایب ہو اس کو اس عیب سے دینی یا دنیاوی جسمانی کسی طرح سے مثلا کس نے ماضی میں کچھ گناہ کیا ہو اور توبہ بھی کی اس کو تانا بہت معلوم ہے ہم کو دیندار بنتے ہو. ہم کو مت سکھاؤ تمہ تم, تم سے پہلے ہم لوگ دین جانتے ہیں اور تمہاری زندگی معلوم ہے شراب میں دودھ پڑے رہتے تھے اب آ کے ہم کو بتا رہے ہو کہ کیا کیا اس نے تانا دیا اس کو کہ پہلے تو تم شراب پیتے تھے تو ایک ایسا گنا جس سے اس نے توبہ کر لی یہ کیا کر رہا ہے اس کو اس کو تانا دے رہا ہے اس کی اس کمی کا کیوں کیوں دے رہا ہے تانا چھوٹا دکھانے کے لیے چھوٹا دکھانے کے لیے زلیل کرنے کے لیے تو کسی انسان کے کسی ایب کا تذکرہ کرنا اس طور پر کہ اس کو ذلیل کرنا مقصود ہو یہ اس کو تانا دینا ہے مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ اس کے اوب پر پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے پچھلی حدیث میں ہم دیکھیں وہ اس کے اوپ پر پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے اس کے اوگ کو اجاگر کر کے اس کی دلازاری نہیں کرنے والا ہے رنگ کی وجہ سے حبشی ہے تو کہا ہے کالی عورت کے بیٹے نہیں کالی قوم کا آدمی نہیں لنگڑا لولا زبان کسی کی یہ ہے کسی کے صورت نہیں ہے ٹھیک کسی کے اندر کوئی پڑھائی لکھائی کا کوئی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے ان پڑھ ہے کوئی اے انگوٹا چھاپیدہ اس کو زلیل کرنے کے لیے اس طرح سے کوئی آدمی کرے تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے تانا ہے یہ گالی ہی کی طرح اس کو برا بولنا ہے برا بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے زلیل کرنا زلیل کرنا یہ نہیں کہ کوئی آدمی کسی کی اصلاح کر رہا ہے کا کہ دیکھو تم نماز نہیں پڑھتے ہو تم کو پڑھنا چاہیے تم جھوٹ بولتے ہو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے وعدہ کرو تو اس طرح سے کوئی آدمی کہتا ہے یہ یہ نہیں ہے یہ اس کی اصلاح کے لیے اس کی غلطی کا تذکرہ ہے ان نمل اعمال و بن یاد اعمال کا مدار پر ہوتا ہے جیسی آپ کی نیت ہے ویسا کا عمل لکھا جائے گا و ان نما لک المر اما <مَّانَوَا> ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی اس کے نام اعمال میں وہی شمار ہوگا جس کی اس نے نیت کی کی نیت بہت اہم بات ہے تو کسی کو برا کہنا یہ تانا دینا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ لکلی ہو مزہ مزاح بربادی ہے تباہی ہے اس کے لیے لکلو مزہ مزاح کون ہے یہ ہو اور کون ہے لوم یہ کی الحمزایت نمبر ایک ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّهُمَ قَال لِكُلِّ مُغْتَاب تباہی ہے ہر شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے غیبتیں کرتا ہے یعنی اس کا معمول ہے یعنی کہ کبھی کبھار تانا دے دیا کسی کو یا کبھی کبھار غیبت کر دی نہیں اس کا مزاج ہی ہے یہ کیا کرتا ہے دینے والا غیبتیں کرنے والا بربادی ایسی انسان کے لیے تو معلوم ہے کہ قران میں اللہ تعالی نے طعنا دینے والے کے لیے بربادی کا ذکر کیا ہے ایسا آدمی برباد ہوگا اخرت میں ممکن ہے دنیا میں بھی ہو جائے اسی طرح سے مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں ویل لکل حمزت اللمذ قال احدهما الذي ياكل لحم الناس ياكل لحوم الناس, الناس والاخر الطعام کہتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کون ہے جو لوگوں کے گوشت کھاتا ہے غیبت کرتا ہے اور دوسرا کون ہے تانے دینے والا غیبت، گوشت کھانا سے مراد کیا ہے غیبت کرنا. وَلَا بَعْدَ أَن لَحْمَ تم اسے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اللہ نے کہا صورت الخجرات میں کیا تم اسے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تم تو بہت ناپسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے غیبت کو گوشت کھانے کے برابر قرار دیا مردہ بھائی کا تو کہا کہ ایک وہ ہے جو لوگوں کے گوشت کھاتا ہے غیبت کرتا ہے دوسرا کون تانے دیتا ہے یہ بھی امام مجاہد نے اس کو روایت کیا صحیح المضبور میں روایت موجود ہے تفسیر کی کتاب ہے جس میں صحیح روایات ہے صحیح المضبور ابن کثیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور زائد اس میں معنی پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں وَالْحَمْزُ بِالْفِعْلِ وَالْلَمْزُ بِالْقَوْلِ شیخ ابن عطیمین نے بھی یہ بات کہی ہے کہتے ہیں کہ بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ ہے کون ہے یہ کہتے ہیں ہمز عمل سے ہوتا ہے فعل سے ہوتا ہے اور لمز قول سے ہوتا ہے یعنی کسی کی برائی کرنا اس کو ذلیل کرنا اپنے اشارے سے جیسے ہاتھ سے کسی کو کہتے یا کسی کے قد بتاتے ہوئے ایسا کرے مذاق اڑانا کسی کا کسی کو چھوٹا بتانا تو ناٹا ہے بہت چھوٹا والا ہے وہ تو ایسا ہے اس طرح سے کچھ آدمی کسی سے اشارے سے ہاتھ سے عمل سے کسی کو ذلیل کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ ہمز ہے وہ لمز بالقول اور لمز جو ہے یہ کسی کو تانا دینا کسی کی برائی کرنا یہ قول سے ہوتا ہے اپنی زبان سے کسی کو ذلیل کرے اس کو چھوٹا بتائے اس کو تانا دے تو کبھی اشاروں میں ہوتا ہے اور کبھی زبان سے ہوتا ہے ان دونوں کے لیے وعید ہے کہ جو تانا دے کسی مسلمان کو اس کی برائی کریں غیبت کریں یا اس کے بارے میں عیب لگائیں اس کو گالی دیں چاہے وہ برائی اس کی زبان سے ہو یا اشارے سے ہو یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں اور ایسا ایسی چیز جس انسان کی عادت ہو اس کے لیے جہنم کی بربادی ہے دوسری چیز کیا ہے اللعان لانتے کرنا اللہ کرنا اکوی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امام متبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے سید ترغیب میں شیخ البانی نے کہا کہ اس کی صنعت جید ہے حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکانوے پر سے ترغیب دو ہزار اکانوے کہتے ہمارا معاملہ یہ تھا کہ جب ہم دیکھتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لانت کر رہا ہے تو ہم سمجھ لیتے تھے ہمارا ماننا یہ تھا کہ اس آدمی نے ایک کبیرہ گناہ کا دروازہ کھول دیا یہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا یعنی آپس میں ایک دوسرے پر لانت کرنا صحابہ کبیرہ گناہ مانتے تھے تو کسی معین شخص پر لانت کرنا جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہوا اچھی بات نہیں ہے ہاں آدمی کا جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو فلاں پر جسے حدیثوں میں بھی آیا ہے وہ وسط کے ساتھ ہے صفت کے ساتھ ہے شخص پر نہیں ہے تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی مسلمان پر لانت نہیں کرنا چاہیے لانت کرنا کیا ہے لانت کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کیوں کسی پر لانت کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے سلام کیوں کر رہے اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کے لیے سلامتی اور اللہ کی رحمت کی دعا کرے اور برکتوں کی یہ نہیں کہ اس کے لیے لانت اور اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرے تو کہا کہ ہمارا حال یہ تھا کہ جب ہم دیکھتے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی پر لانت کر رہا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہمارا ماننا یہ تھا کہ یہ کبیرہ گناہ کے دروازے تک پہنچ گیا تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بڑی سخت ہے اور ہم کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کسی پر لانت کرنے میں کتنا سوچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا لعن سعدت جب ایک بندہ کسی چیز پر لانت کرتا ہے شخص پر بھی نہیں کسی چیز پر جانور بھی ہو سکتا ہوا بھی ہو سکتی ہے تو کسی بھی چیز پر اگر لانت کریں وہ لانت اوپر آسمان تک جاتی ہے فطلق و ابوا بسما دون جب وہ آسمان میں جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں تو متحبت فغلق و ابو ابہا دون پھر زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں یعنی وہ جو دروازے جس سے زمین پہ آئے تم خود پھر وہ دائیں بائیں راستہ دیکھتی ہے لانت ف عید عالم تجد مساون رجاعت پھر جب اس کو کہیں اور راستہ نہیں ملتا ہے تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس تک پہنچتی ہے ف ان کا نب لجا اگر جس پر لانت کی گئی اس تک جاتی ہے اگر واقعی لانت کے لائق تھا تب تو ٹھیک اس پر پڑتی ہے اور اگر نہیں تو جس نے لعنت کی واپس اس پر جا کے پڑ جاتی ہے تو اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو بہتر پر شیخ بانی کہتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے ایک اور روایت جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو کوئی ملتا نہیں ہے کس کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما یعنی جس آدمی پر لانت کی گئی ہے اگر وہ لانت کا حقدار نہ ہو تو وہ لانت اللہ سے پوچھتی ہے کہ اللہ کیا کہاں جاؤں میں مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے جا جہاں سے آئی تھی وہیں جا جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جا یعنی جس نے لانت کی وہ لانت اسی پر واپس لوٹ آتی ہے کیوں کرے لانت آدمی کسی پر اگر وہ لائق نہیں ہوگا تو وہ آپ پر لوٹے گی تو کسی پر لانت نہیں کرنا چاہیے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ایسے یہ ترغیب حدیث نمبر دو سات سو اور حدیث حسن نے غیر ہی درجے کی ہے ایک حدیث اس سلسلے میں, آ... میں سمجھتا وقت ہو گیا ہے تو اس لیے رک جاتا ہوں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کیونکہ بات تفسیر اس میں ہے کافی تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس حدیث کو دیکھیں گے لانت ہی سے متعلق ہے کہ بعض اوقات کسی انسان سے گنا بھی ہو جائے تبھی بھی اس پر لانت کسی معین شخص پر نہیں کرنا چاہیے آ, اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائے اس حدیث میں ہم نے دو باتیں دیکھی ایک تو یہ کہ کسی آ, مسلمان کو تانا نہیں دینا چاہیے اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان پر لانت نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی مخلوق پر بھی نہیں جو اگلے حدیث اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اللہ دیکھیں گے کہ لانت کرنا اچھی بات نہیں ہے مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے تانے دے لوگوں کو زریر کرے ان کے ایوب اجاگر کر کے اس کو تانا کا مطلب ہوتا ہے چھب ہونا تانا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے زخم پہنچانا تو ہم بعض اوقات انسان ہاتھ سے کسی کو زخم نہیں پہنچا پاتا ہے زبان سے بعد سے زخم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کیوں کرے آدمی مسلمان لوگوں کا دل جیتنے والا ہوتا ہے دل توڑنے والا نہیں تو بے وجہ کیوں کسی کا دل توڑے ہاں ٹھیک شریعت کا معاملہ آ جائے دل ٹوٹے تو چلے گا لیکن شریعت نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ اور بات ہے لیکن عام حالات میں مسلمان ہر ایک کی قدر کرنے والا عزت کرنے والا محبت کا سلوک کرنے والا ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا ان کی عزت سنبھالنے والا ان کا ادب کرنے والا ہر ایک سے اخلاق سے پیش آنے والا ہوتا ہے اگر ایسا مسلمان نہیں ہے تو اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیقہ فرمائے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں جن سے ایمان میں نقص اور کمی ہوتی ہے. مزید دو باتیں رہ گئیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کچھ در خیرتہ فرمائے اور جیسا کہ میں ہمیشہ اعلان کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اور پہلے الحمدللہ لوگوں کی تعداد کافی زیادہ رہتی تھی ابھی کچھ تعداد کم ہو رہی ہے تو شاید لوگوں تک بات نہیں پہنچ پاتی ہے اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس پروگرام کو لوگوں تک عام کریں پہنچائیں الحمدللہ دین کی بنیادی باتیں اور ٹھوس باتیں الحمدللہ اس چینل سے آپ کو ملتی ہیں سلب صالح کے منہاج کے مطابق لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو عام کریں اور ہمارا ساتھ دیں اللہ کے سور صلی اللہ وسلم الدیث صدار خیر کا فائل ہی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کے جیسا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو رہنمائی کریں گے اسے ہمارے اسے پروگرام کی طرف تو اللہ ہرامین آپ کو بھی اس کا عزر دے گا یہ بھی دعوت کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا ابھی آپ نے شیخ کے درس میں سنا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کچھ پوچھے آپ کو نہ معلوم ہو تو آپ بتا دیں کہ فلاح علیم ان سے پوچھ لیجیے آپ نے رہنمائی کر دی تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی تو آپ یہ ذمہ داری ادا کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ زیادہ لوگوں تک کام کریں اللہ رب العمین ہم سب لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی برائیوں سے خامیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ اربان مال شیخ محترم کو اجر عظیم سے نوازے کہ وقت نکالتے ہیں اور اس طریقے سے دن کی قیمتی باتیں الحمدللہ ہم تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ احفاظ فرمائے اور انشاءاللہ آنے والے دو ہفتے میں جیسا کہ کی اعلان کیا گیا تھا کہ چار پچیس سے پانچ پچیس تک ان کلاس ہوگی آنے والے گیارہ اور اٹھارہ فروری کو اور اسی سے متعلق گفتگو ہوگی جو باتیں رہ گئی ہیں اللہ خیر وبارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ